اور جب تیرے رب نے فیصلہ کیا کہ اللہ ان یہودیوں کے اوپر ایسے لوگوں کو قیامت تک مسلط کرتا رہے گا جو ان کو دردناک عذاب دیں گے تیرا رب بہت جلد سزا دینے والا بھی ہے اور بہت بخشنے والا اور مہربان بھی ہے اس آیت پر غور کیجئے کہ اللہ تعالی نے فیصلہ کیا کہ ان یہودیوں پر قیامت تک ایسے لوگوں کو مسلط کرتا رہے گا جو ان کو دردناک عذاب دیں گے تو قیامت تک کا مطلب یہ ہے کہ جو ہوا سو ہوا آئندہ بھی ان کے ساتھ ایسا ہی ہوگا میں عرض کر چکا ہوں کہ موسیٰ علیہ اسلام کے بعد یہ لوگ چالیس سال میدان تی میں سہرائے سینا میں جک مارتے رہے ان کو راستہ نہیں ملتا تھا سہراؤں میں راستہ گم ہو جائے تو نہیں ملتا بس اوقات انسان صحیح راستے پہ جا رہا ہوتا ہے اور مایوس ہو کر پھر راستہ بدل لیتا ہے تو جب اللہ گم کرنے کے لیے آئے تو پھر کون راستہ پا سکتا ہے میں یوگ دل فلاح تو اس دوران حضرت موسا علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام فوت ہو گئے تو ان کے جو سات تیسرے حضرت یوشا بن نون تھے ان کی قیادت میں یہ لوگ بیت المقدس میں داخل ہونے میں کامیاب ہوئے بیت المقدس میں داخل ہونے کے بعد انبیاء حضرت یوشا بن نون کی وفات کے بعد انبیاء کا سلسلہ اور انبیاء کی قیادت کا سلسلہ رک گیا پھر قاضیوں کا سلسلہ شروع ہوا تو جج جو تھے وہ حکمران بنتے رہے رشوتیں لیتے رہے کرپشن کرتے رہے اور ہر قسم کی برائی بے حیائی فحاشی اریا بدکاری ہر کام ان کے اندر موجود ہوا موجود رہا اور یہ کام چلتا رہا پھر ان کے اوپر انہوں نے اپنے نبیوں سے درخواست کی کہ ہمارے لیے آپ کوئی بادشاہ مقرر کر دیں الم طربا دموسا الم ترا ملبانی اسرائیل ادکال نبی اللہ ملک نقات الفی شبیل اللہ موسیٰ علیہ اسلام کے بعد انہوں نے اپنے نبی سے کہا کہ ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کر دیں ہم اللہ کے راستے میں قتال کرنا چاہتے ہیں کالحال ایسا ہی تم ان کو طبا علی اللہ تو قاتل اگر ایسا تو نہیں کہ میں اللہ سے کہہ کر بادشاہ مقرر کروا دوں اور پھر تم لڑائی سے بھاگ جاؤ یہ کیوں کہا انہوں نے اس لیے کہ یہ ان کی بری عادتوں کو وہ جانتے تھے فلسطین میں داخل ہونا ہے کہتے ہیں ان نفی حا کومن جباری کھلا ہا مادا مفیحا اس میں تو بڑے جھب لوگ رہتے ہیں جب تک بونا نکلے ہم نہیں جائیں گے فضحب عن تربوں کا فقاتل ان نہ ہونا کا جائیں موسا آپ کر اب دونوں مل کر لڑے ان سے اور جب علاقہ صاف ہو جائے تو ہمیں بتا دینا ہم بھی آ جائیں گے کتنے بد اخلاق ہیں کس قدر بے وفا ہے کہ آپ نے نبی کو دشمن کے سامنے بھیج رہے ہیں اور خود اپنی جانوں کو بچا رہے ہیں تو ان کی اس بری خسلت کو دیکھ کر ان کے نبی نے کہا کہ اگر اللہ نے کتاب فرد کر دیا پھر تم بھاگ جاؤ گے کہنے لگے لو ہم کیسے کتاب سے بھاگ سکتے ہیں وہ مالانا اللہ نوکا سے رفیع وہ کا دکھ رہی جی نام ہمارے بچے ہمارے غلام بن گئے لونڈیاں بن گئی ہماری بیویاں ہمیں گھروں سے نکال دیا گیا اب کیا وجہ ہے کہ ہم نہیں لڑیں گے آخر انسان ٹھیک ہے ایک, ایک حد تک بزدل ہوتا ہے جب آپ اس کی آلو اولاد اور اہل و عیال پہ ہاتھ صاف کیا جائے تو پھر وہ تنگ آمد بے جنگ آمد لڑائی پہ تیار ہو ہی جاتا ہے اس لیے ہم لڑیں گے آپ بادشاہ مقرر کر دیں کالم نبی اللہ لکھیں گے اچھا بھائی اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے تالوت کو بادشاہ کے طور پہ مقرر کیا ہے اور اس کی نشانی یہ ہے سکینت ہوں وہ بقیہ تمطا ہارون وہ آسمان سے نیچے آئے گا ایک صندوق ہوگا اور اس میں آل موسا اور آل ہارون کی بچی خچی چیزیں وہ اس میں ہوں گی بطور نشانی کہ یہ دلیل ہے کہ اس کو رب نے بادشاہ مقرر کیا ہے کہ لو, کیسے بادشاہ ہو سکتا ہے انا یا کون ہونا ملک کو تالوت بادشاہ کیسے ہو سکتا ہے غلطی ہوتا ہے سیاد من اس کے پاس تو ٹکا پیسہ نہیں ہے وہ الیکشن کیسے جیت سکتا ہے کنگلے وہ بادشاہ کیسے ہو سکتا ہے جس کے پاس پیسہ نہ ہو یہ تصور جو اس وقت ہے سیاست کا کہ یہ الیکشن لڑنا کسی غریب آدمی کا کام نہیں ہے یہ تو پیسے والے کا کام ہے ڈیرا چلانا پڑتا ہے کھانے کھلانے پڑتے ہیں اور الیکشن کی رات سخاوتیں کرنی پڑتی ہیں تب جا کر یہ کام ہوتا ہے غریب آدمی کا یہ کام نہیں اپنے کام سے کام رکھو اتنا پیسہ ہے تو الیکشن کی طرف آؤ یہ تصور یہودیوں کا دیا ہوا ہے۔ کہنے لگے انّا یکون له الملك علينا ولم يؤت ساعة من المال اس کے پاس تو پیسہ نہیں ہے۔ قال ان الله اصطفاه عليكم اللہ تعالی نے اس کو چنا ہے۔ اور اللہ نے وزادَهُ بسطۃً في العلم والجسم اللہ نے اس کو جسمانی قوت بھی دی ہے اور علم کی قوت بھی دی ہے۔ یہ قصوٹی ہے یہ پیمانہ ہے کہ اگر بادشاہ بنانا ہے تو جسم میں مضبوط ہونا چاہیے اس کو مارکوں کی قیادت کرنی ہے اور مضبوط آساب کا مالک ہونا چاہیے ایسا نہیں کہ ذرا سی مصیبت آئی تو رونے لگ جائے آساب اس کے مضبوط ہونے چاہیے جسم مضبوط ہونا چاہیے اور اس کے پاس علم ہونا چاہیے علم کی قوت ہونی چاہیے جاہل نہ ہو عالم ہو اور جسمانی طور پر مضبوط ہو تو یہ دو چیزیں اگر اس کے پاس ہیں علم ہوگا تو علم کے تقاضے ہیں کہ وہ امانت دار بھی ہوگا وہ کی کے خلافی بھی نہیں کرتا ہوگا معاہدوں کو نبھانا جانتا ہوگا وفادار ہوگا تو یہ دو سفتیں جس میں ہوں اس کو بادشاہی کا حق ہے اللہ اکبر اب دیکھ لو ہر بات میں رب کی بغاوت اس کو پہلے بولے بادشاہ بنا دے بنایا تو اب کہتے کیوں بادشاہ بنایا وہ انحل بِالْمُلْكِ حق کو من ہو حق تو ہمارا بنتا تھا ہمارے پاس پیسہ ہے ہمیں بادشاہ بننا چاہیے تھا تو جب انہوں نے کہا ہمارے لیے بادشاہ مقرر کر دو تو دبے لفظوں میں وہ یہی کہنا چاہ رہے تھے کہ ہمیں بنا دو وہ بات کھل گئی نا بعد میں وہ انحل بِالْمُلْكِ مِنْهُ کو کے ہو ہم زیادہ حقدار ہیں ہمیں کیوں نہیں بنایا تو ہمیں کیوں نہیں بنایا اس کو کیوں بنا دیا یہ تصور بھی یہودیوں کی طرف سے آیا ہے اسلام میں مسلمان ذمہ داریوں کو اس سے عہدہ برا ہونے کی بجائے جان چھڑوانے کی کوشش کرتے تھے ہمارے اسلام ان کو قاضی بنا دو تو وہ بےچارے پریشان ہو جاتے تھے میں نہیں بننا چاہتا ذمہ داریوں سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرتے تھے اور اپنے آپ کو پیش کرنا اور اپنے آپ کو حقدار بنا کر یہ جو سسٹم ہے یہ سسٹم ادھر سے آیا ہے یہ ہمارا سسٹم نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو ہم سے کوئی عہدہ مانگتا ہے ہم اس کو کبھی نہیں دیتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر تجھے ذمہ داری دی جائے اور آپ بالکل وہ نہ چاہتے ہو وہ انتا علیہ اللہ تیری مدد کرے گا اور اگر آپ کی چاہت کے مطابق آپ کو ذمہ داری ملے تو وہ کل تو اسی ذمہ داری کے سپرد کر دیا جائے گا اللہ تعالی کی ذمہ داری ختم ہو جائے گی یوسف علیہ اسلام نے جو کہا تھا نا اے جالنی الارض انی حفیظ امین کہ مجھے وزیر خزانہ بنا دو وہ عہدہ طلبی نہیں تھی اس بات کو اچھی طرح سمجھو کہاں غلام اور وہ عہدے طلب کرے وہ بات بنتی ہے وہ تو جب اس نے کہا ان نقلیوں ملدین مکین ان امین آپ ہمارے مقرب بن چکے ہیں ہم آپ کو ذمہ داری دیں گے تو پھر انہوں نے کہا تھا کہ وزارتیں تو بے شمار ہیں خارجہ ہے داخلہ ہے یہ ہے وہ ہے پھر مجھے تم خزانے والی دے دو تو وزارتوں میں ایک لینا جب کہا جائے تمہیں ذمہ داری ضرور ملے گی لیکن بتاؤ کون سی تو یہ ذمہ داری مانگنا نہیں ہے یوسف علیہ السلام نے یہ کام کیا تھا انہوں نے ذمہ داری مانگی نہیں تھی تو بار صورت جب آگے بڑھے بادشاہ مقرر ہو گیا تو آگے نہر آ رہی تھی گرمی تھی سواریوں پہ گھوڑے گدے اونٹ پہ چلنا مشکل ہوتا ہے گھوڑا گدا بھی تھک جاتا ہے اوپر والا بھی تھک جاتا ہے تو کہا اب نہر آ رہی ہے ان اللہ وب تلیکم بے نہمن شارن ہو فل شمنی امن بحت عام ہوں فین نہ فتم بھی دے اب آگے نہر آ رہی ہے اگر آپ نے پانی پیا تو آپ ہمارے ساتھ نہیں چل سکتے اگر نہ پیا تھکاوٹ اور پیاس اور گرمی کے باوجود اللہ کی بات مانتے ہوئے پانی نہ پیا تو پھر آپ ہمارے ساتھ چل سکو گے ذرا آپ جاتے ہی نہر میں کود گئے اور شیر ہو کر پانی پیا ایک چلو اللہ من نے طرف غرفتم بیا دے ایک ہاتھ کا چلو پینے کی اجازت ملی تھی تو صرف چند لوگ تھے جنہوں نے ایک چلو پیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ اتنے ہی تھے جتنے بدری صحابہ اکرام سے ہاپائی کرام تھے تین سو تیرہ ہی وہ تھے تین سو تیرہ ہی یہ تھے اور جب آگے بڑھے اب زیادہ فوج تو پانی پی کر نہ اہل ہو گئی وہ تو جا نہیں سکتے جانے والے صرف تین سو تیرہ رہ گئے دشمن بہت زیادہ تھا اللہ تعالی سے مدد مانگی کم من فطن قلی رت ان اللہ اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد فرمائی اور وہ فتح یاب ہو گئے کیا ثابت ہوا کہ جنگیں کبھی بھی و املاک میڈیا کمیونیکیشن ٹیکنالوجی تعداد اس کے ساتھ نہیں جیتی جاتی ہیں جنگیں ہمیشہ جیتی جاتی ہیں رب جلال کی طاقت کے ساتھ اور طاقت اس کی اس کی میت اس کا تعاون حاصل اس کو ہوتا ہے جو اللہ کی بات مانتا ہو مسلمان ہمیشہ دشمن سے کم رہے ہیں ہمیشہ دشمن سے زیادہ ہوتا ہے اکا دکا واقعات کے علاوہ لیکن ہمیشہ اللہ تعالی کی مدد آتی ہے بات ماننے والوں کے ساتھ جو اللہ کی بات مانتا ہے اس کی تعداد کرتا ہے فرما برداری کرتا ہے اللہ اس کی مدد فرماتا ہے اور جو بغاوت کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی کی مدد اٹھ جاتی ہے میں حیران ہوں میں حیران ہوں کہ بدر میں تین سو تیرہ کی مدد ہوئی ایک ہزار پر گالی بائے لیکن ابھی مزید کٹائی کرنی چاہیے تھی چاچے مامے بانجے بھتیجے تو مقابلے میں تھے ترس آگیا ان کو پکڑنا شروع کر دیا بچانا شروع کر دیا ان کو اللہ تعالیٰ بدر کے میدان کے مارکے کے بعد انعام دینے کا ٹائم ہے شاباش کا وقت ہے اللہ تعالیٰ ان پر شدید ناراض ہو رہا ہے ما کہنا لی نبی یہ جی نئی یقین اللہ تعیص کیا نا نبی کے لیے لائق نہیں کہ وہ پکڑنا شروع کرے یہاں تک کہ خوب خون بہا دے تم دنیا کا مال چاہتے ہو اللہ آخر چاہتا ہے اگر اللہ نے پہلے سے یہ لکھا نہ ہوتا کہ تمہیں اللہ عذاب نہیں دے گا تو آج بدر کے قیدی وقت سے پہلے پکڑنے کی وجہ سے اللہ کا عذاب آ جاتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے ہیں اور سے ہابائی کرام رو رہے ہیں اور فرماتے ہیں میں نے بدر کے اس باغ کی دیوار تک اللہ کے عذاب کو آتے ہوئے دیکھا ہے انعام دینے کا ٹائم ہے کہ شاہ باز میں بہت اچھے بے سر سمانی کے حالم میں پیازا نے گھوڑوں کا مقابلہ کیا ڈنڈے والوں نے تلواروں کا مقابلہ کیا تین سو تیرہ نے ہزاروں کا مقابلہ کیا شاباش لیکن نافرمانی یا اجتہادی غلطی اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر اپنی سرزنش کر رہا ہے میں ایک ہزار کا مقابلہ تین ہزار کے ساتھ اور اس میں سے عبداللہ بن بھائی بھائی تین سو بندے لے کر واپس آ گیا سات سو رہ گئے مقابلہ کیا ان کے کشتوں کے پشتے لگا دیے دشمن حزیمت زدہ ہو گیا بھاگ نکلا صحابہ کرام غنیمت اکٹھی کرنے لگ گئے فتح ہو گئی لیکن آپ نے ستر کے قریب لوگوں کو ایک او پی پہ بٹھایا ہوا تھا آبزرویشن پوسٹ پہ بٹھایا ہوا تھا یہاں سے تم نے نہیں جانا جب تک میں نہ کہوں کہا کہ آپ نے فرمایا تھا میں نہ کہوں کا مطلب یہ ہوا کہ شکست کی شکل میں اب تو فتح ہو چکی مارکا ختم ہو چکا اب تو ہمیں جانا چاہیے عبداللہ بن جبیر رضی اللہ عنہ کہنے لگے نہیں نہیں انہوں نے مجھے فرمایا تھا بالکل میری اجازت کے بغیر نہیں جانا ہم نہیں جائیں گے ساتھیوں نے بات نہیں مانی نیچے اتر گئے دشمن نے پلٹ کر حملہ کیا ستر صحابہ شہید ہو گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دانت مبارک ٹوٹ گیا ماتھا مبارک ٹوٹ گیا بہت زیادہ نقصان ہوا حضرت حمزہ بر عبد المطرف جیسے صحابہ جلیل القدر صحابہ کرام شہید ہو گئے کیا ہوا کچھ لوگوں نے بات نہیں مانی آئی ہوئی مدد اٹھ جاتی ہے اور بات ماننے سے اللہ کی مدد آ جاتی ہے آپ اپنے اس بچے کی مدد کرتے ہو جو بات مانتا ہو یا اس کی کرتے ہو جو نافرمانی کرتا ہو نافرمان بچہ تھانے میں بند ہو جائے نا تو ابا کہتا اچھا ہی ہوا آپ اس کو سمجھ آئے گی میں تو خود چاہتا تھا اچھا ہوا چار دن رہے نا مچھر کاٹے تو سمجھ آئے گی گھر کی قدر معلوم ہوگی اور اگر فرما بردار بچہ تو بے منتیں کرتا ہے کبھی ایم این اے کی کبھی ایم پی اے کی باغتا پھرتا ہے میرا بچہ رات ہو گئی کیا ہو رہا ہوگا بڑا پریشان ہوتا ہے بات ماننے والے کی مدد ابا بھی کرتا ہے اللہ بھی کرتا ہے نافرمان کی مدد اٹھا لی جاتی ہے والد سے بھی اور رب دلجلال سے بھی اس لیے عزیز بھائیوں اللہ تبارک و تعالیٰ کی اگر مدد حاصل کرنی ہے کوئی بھی حالات ہوں۔ تو پھر اس کا طریقہ یہی ہے کہ اللہ کی تعداد کی جائے تو اس طریقے سے حضرت یوشا بن نون کے بعد فلسطین کے علاقے میں ہمیشہ حملے ہی ہوتے رہے فلسطین سے اس طرف یونان ہے کبھی یونانیوں نے یہاں حملے کیے اس طرف عراق ہے کبھی عراقیوں نے اس پر حملے کیے ہر وقت حملے ہی ہوتے رہے اور کبھی ان کی اپنی حکومت قائم نہیں ہوئی جب سے موسا علیہ السلام کی نافرمانی کی ہر بات میں بغاوت کی اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو سزا دی کہ ہر وقت ان پر کوئی نہ کوئی حملہ اور ہوتا ہی رہا اگر یہ ربلال کی بات مانتے اپنے انبیاء کی بات مانتے ولو ان اہل القرا عليهم من ہو لفتح ع ہم برکھا تھے میرے اگر یہ ایمان لاتے اور اللہ سے ڈرتے ہم زمین و آسمان سے برکتوں کے دروازے کھول دیتے ولو ان اللہ کتاب ہی اگر اہل کتاب ایمان لاتے تو اللہ تبارک و تالا لاقالمن لا فوک ہوں اور انتہا چارج اللہ آسمان سے بھی رز نازل کرتا زمین سے بھی رزق کرتا کر نکالتا یہ اللہ تعالی کا واضح ہے سعودیا سہرا زمین کا پانی کڑوا پاکستان ہندوستان میں مانگنے کے لیے آتے تھے وہاں کے مدرسے پاکو ہند کے پیسے سے چلتے تھے آج بھی احمد آباد میں ممبئی کے بغل میں جو شہر مسلمانوں کے وہاں پہ باقاعدہ ارب عربی بولتے ہیں ان کی آبادیاں وہاں موجود ہیں وہاں کی حالت بہت بری تھی لیکن جب اللہ کی بات مانی شرک کو ختم کیا اللہ کا قانون نافذ کیا اللہ تعالی نے زمین و آسمان سے برکات نہ دیکھا امن آ گیا تیل نکل آیا پتا کیا کچھ نکلایا ہر طرف سے بہارے ہو گئیں کب جب ربیض جلال کے حقوق اس کو دیے جانے لگے تو ان ظالموں نے اللہ کی نافرمانی کی تو عراق پر آشوری تھے آشوریوں کی حکومت تھی آشوریوں نے سات سو بائیس قبل مسیح فلسطین پہ حملہ کر کے ان کو تاراج کر دیا تباہ کر دیا حضرت یاقوب علیہ السلام کی دو بیویاں تھیں دو لونڈیاں تھیں تو جو بیویاں تھیں ان میں ایک میں جو بیٹے تھے اس کا نام یہوزہ بھی ہے اور دوسری بیوی میں دو بچے تھے یوسف علیہ السلام اور حضرت بنیامین کول ملا کر یہ بارہ بیٹے تھے ہم نے ان کو بارہ ٹکڑوں میں تقسیم کیا تھا یہ بارہ بیٹے تھے حضرت یعقوب علیہ السلام کو حضرت یوسف علیہ السلام فرمایتے انہدرا کو کمن و شمس والی توجدین میں نے خواب میں دیکھا گیارہ ستارے اور سورج اور چاند مجھے سجدہ کر رہے ہیں تو ان کے سمیت ہو گئے بارہ گیارہ ستارے سجدہ کر رہے ہیں تو گیارہ بھائی بارہ میں وہ خود تو یہ بارہ گروپ تھے بنی اسرائیل کے اور جب ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے سمندر کو پھاڑا تھا تو بارہ ہی رستے بنائے تھے تاکہ ایک ایک قبل لڑتے جو تھے بہت زیادہ سلو تو تھی نہیں آپس میں ورنہ سمندر پھٹ جائے بڑی بات آئے ایک رستے سے سارے گزر سکتے تھے مگر نہیں بارہ رستے بنائے اور جب پانی مانگا تو بارہ چشمے پھوٹے اللہ تعالی چاہتا کہ کسی طریقے سے بات مانتے رہیں بغاوت نہ کریں مگر ان کی گھٹی میں بغاوت پڑی ہوئی تھی آشوریوں نے ان کو تاراج کیا تباہ و برباد کیا کچھ نہیں چھوڑا ان کا پھر پانچ سو قبل مسیح میں بابلیوں کی حکومت آئی عراق پر انہوں نے ان کو تاراج کیا بری طرح برباد کیا پھر حضرت داود اور سلیمان علیہ السلام کا زمانہ آتا ہے دعود اور سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں ہیکل سلمان نہیں بنایا گیا کوئی عبادت خانہ تھا ہیکل حضرت داود نے شروع کیا تھا اور وہ مکمل حضرت سلیمان نے کیا آج جس کو کہتے ہیں کہ بیت المسد کی جگہ پر ہم نے ہیکل بنانا ہے یہ حضرت داود نے شروع کیا اور سلیمان علیہ السلام نے اس کو مکمل کیا تھا وہ ہےکل بھی توڑ دیا بابلیوں نے و برباد کر دیا ان کو اور ان کے جو بچے کھچے لوگ تھے ان کو غلام بنا کر کے یہ عراق میں لے آئے اس کے بعد پھر بغل میں فارسی تھے عراق کی بغل میں فارسی تھے انہوں نے حملہ کر کے عراق پہ قبضہ کیا جس کا عراق پہ قبضہ اسی کا فلسطین پر قبضہ فارسیوں نے ان کے ساتھ بڑا اچھا سلوک کیا یہودیوں کو واپس فلسطین جانے کی اجازت دی اور اس زمانے میں یہ کہتے ہیں کہ ان کی تورات گم جو ہو چکی تھی وہ ان کو دوبارہ مل گئی یعنی آپ اندازہ لگاؤ کئی سدیاں تو گم رہی اور کہتے جب ان پر فارسیوں کی حکومت آئی تو وہ کتاب دوبارہ ملی ان کو دعویٰ ان کا یہ ہے اللہ جانے ملی کہ نہیں ملی کس حالت میں ملی اس کے بعد کہتے ہیں، یہ تورات ہماری مل گئی اب اس کی اتھینٹسٹی کا کیا اندازہ لگایا جا سکتا ہے پھر باقاعدہ امینڈمنٹ کر کے بیٹھ کر مشورہ کر کے تورات میں اضافے کرتے رہتے ہیں آج تک کرتے رہتے ہیں تو اس کو ہم کتنا اتھینٹک مانے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یہ بنی اسرائیلی ہمیں کوئی باتیں بتاتے ہیں پرانی تو ہم کیا کریں اور میں نہ سچا کہا کرو نہ جھوٹا کہا کرو ہو سکتا ہے لا تو سدھ ملا ہو سکتا ہے کہ تم جھوٹا کہو اور وہ, وہ والی آیت ہو جو آسمان سے آئی ہے بدلی نہیں گئی اور ہو سکتا ہے آپ اس کو سچا کہہ دو اور وہ ان کے اپنے اضافوں میں سے ہو اور آپ اس کو سچا کہہ دو اس لیے خاموش رہو تفسیر کی کتابوں میں بہت زیادہ بنی اسرائیلی روایتیں ہیں یہ ہو گیا وہ ہو گیا وہ سب ان کا یہی حکم ہے کہ نہ ہم ان کو سچا کہہ سکتے ہیں نہ ہم ان کو جھوٹا کہہ سکتے تو انہوں نے فارسیوں نے پانچ سو انتالیس قبل مسیح فرسطین پہ قبضہ کر کے پچاس ہزار یہودیوں کو واپس جانے کی اجازت دی اور ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا اس کے بعد پھر یونان کے سکندرے یونانی نے ان پر حملہ کر کے قبضہ کر لیا اور انہوں نے بھی ان کو بہت مارا بہت بری مار ماری پھر رومیوں نے ان پر قبضہ کر لیا رومیوں نے قبضہ کیا اور انہوں نے بھی ان کو بہت زیادہ مارا اس لیے کہ شرارتیں کرتے رہتے تھے اور رومیوں کے دور حکومت میں ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بحثت ہوئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے تقریباً تینتیس سال اس جہان میں رہے اور اس کے بعد ان یہودیوں نے ان کو شہید کرنے کا پلان بنایا جب ان کو فانسی چڑھانے لگے تو ان کو اللہ تعالیٰ نے ان کا دماغ ایسے گھما دیا کہ کسی اور آدمی کو پکڑ کے فانسی چڑھا دیا اور ان کو اللہ تعالیٰ نے ان اٹھا لیا اللہ فرماتے ہیں وہ ماں کاتلو و ما سلبو ہوں نہ انہوں نے ان کو شہید کیا نہ انہوں نے ان کو سوری چڑھایا بلکہ ان کو شبہ ہو گیا بر رفا حل ہوئی اللہ نے ان کو زندہ ہی آسمانوں پر اٹھا دیا اور ہمارا عقیدہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ قرب قیامت حضرت عیسیٰ دمشق میں سفید منارے کے پاس آسمان سے دو فرشتوں کی میت میں نازن ہوں گے اور ان کے بالوں سے ایسے قطرے گر رہے ہوں گے جیسے ابھی نہا کر فارغ ہوئے اور وہ سفید منارہ میرے ایک دوست نے دیکھا ابھی بھی موجود ہے اور وہ منارہ کسی مسجد کا منارہ نہیں ہے ویسے ہی منارہ بنایا ہوا ہے اور اس کے گرد زیادہ یہودیوں نے ڈیرے لگائے ہوئے وہ دنیا میں تشریف لائیں گے مہدی حضرت مہدی کا زمانہ ہوگا اور حضرت عیسی علیہ السلام پر سارے اہل کتاب ایمان لے آئیں گے سلیب کو توڑ دیں گے, خنزیر ختم, کر دیں گے دجال کو ختم کر دیں گے اور اس کے بعد پھر اللہ تعالی فرمائے گا عیسا اپنے ساتھیوں کو لے کر پہاڑ پہ چڑھ جا میں ایسی قوم کو چھوڑنے جا رہا ہوں جن کا آپ مقابلہ نہیں کر سکتے حتاف ایجوج و میں پھر اللہ تعالیٰ یاجو ماجوج کو چھوڑے گا وہ پوری زمین پر پھیل کر کسی کو نہیں چھوڑیں گے حتا کہ آسمان کی طرف تیر ماریں گے آسمان سے اللہ تعالیٰ تیر واپس کرے گا خون آلود کر کے ان کے لیے فتنہ اور آزمائش کے طور پہ کہیں گے لو ہم نے دنیا والے بھی ختم کر دیے آسمان والے بھی ختم کر دیے اس کے بعد اللہ تعالیٰ ان کی گردن پہ ایک دانہ نکالے گا پھوڑا نکالے گا جیسے وہ ایک دم مر جائیں گے جیسے بٹن اوپر کرنے سے ساری بتیاں بجھ جاتی ہیں نا جیسے ایک بندہ مرتا اس طرح سارے مر جائیں گے یہ اس سارے اسلام اپنے ساتھیوں کو لے کر نیچے اتریں گے ہر طرف ان کی ناشے ہوں گی کہیں چلنے پھرنے کی گنجائش نہیں ہوگی اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے اور بدبو بہت ہوگی پھر اللہ تعالیٰ پرندے بھیجے گا جو ان کو اٹھا کر کے نامعلوم مقام پر لے جائیں گے یہ سب صحیح احادیث میں ثابت ہے تو حضرت عیسائی علیہ السلام دوبارہ آئیں گے اور ان کے آنے پر ہی کا دیانی ان کے ساتھ لٹکنے کی کوشش کرتے ہیں جب کہا کہ کوئی نبی بعد میں نہیں آئے گا تو کہا عیشا تو آئیں گے نا تو ہمارے والا عیسیٰ ہی ہے مسیح ہی ہے بھئی وہ تو عیشا بن مریم تھے اور یہ بن چراغ بھی, بھی ہے تو یہ کیسے وہ ہو گیا تو پھر ٹامک ٹوئیاں مارتے کبھی کہتے ہیں جی وہ خود ہی مریم ہے اور خود ہی پیدا ہوئے ہیں اور خود ہی ہے وہ ہے ادھر ادھر کی باتیں کرتے تو یہ حضرت عیسیٰ کے ساتھ ہی لڑکنے کی کوشش کرتے اور آئے دن کوئی نہ کوئی جھوٹا نبوت کا دعویٰ کرتا ہے اور یہی کہتا ہے جی میں مسیح مؤود ہوں دونوں شخصیتوں کا تینوں کا انتظار ہو رہا ہے مسلمان حضرت مہدی کا انتظار کر رہے ہیں اور یہودی دجال کا انتظار کر رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اسفہان سے ستر ہزار یہودی اس کا ساتھ دے گا اور پچھلے دنوں ایران کے اسفحان میں یہودیوں نے اپنی تعداد ستر ہزار ہونے پر جشن منایا ستر ہزار ان کی تعداد ہو چکی ہے تو یہ دونوں انتظار میں ہیں ان ایسا ہوگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دو گروہوں کو اللہ تعالیٰ نے جہنم سے آزاد کر دیا ایک وہ گروہ جو ہندوستان سے لڑائی کرے گا غزوہ ہند کرے گا اور ایک وہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مل کر دجال کا مقابلہ کرو تو حضرت عیسیٰ علیہ اسلام کو اٹھا لیا گیا اب تک جتنے حملے ہوئے ان میں زیادہ حملے فلسطین کے یہودیوں پر عیسائیوں کے ہیں اور اب تو ان کی دشمنی اور بڑھ گئی حملے کرنے کی وجہ یہ تھی کہ یہ ہر وقت بگاوتیں کرتے بگاوتیں شرارتیں اس لیے ان پر حملے ہوتے تھے اور جب اسلام کو شہید کرنے کی کوشش کی تو پھر حضرت عیسا پر ایمان لانے والے عقیدے کے طور پر ان کے خلاف ہو گئے اللہ فرماتے آپ کو بظاہر یہ سارے ایک نظر آتے ہیں دل ان کے پھٹے ہوئے ناٹو فورسز آئی تھی افغانستان میں ایک نظر آتے تھے جب ہڈی نہیں ملی تو بھاگتے نظر آئے تو وہ کہتا میں پہلے وہ کہتا میں پہلے, پہلے. پھر ان کا اتحاد پارا پارا ہو گیا رب کا قرآن سچا ہو گیا ان کے دل پھٹے ہوئے ہیں یہ ہڈی پر جمع ہے اللہ اکبر یہ اس علیہ اسلام کے بعد بھی وہاں پر رومیوں کے حملے ہی رہے رومیوں کے قبضہ ہی رہا اور پھر یہ تتر بتر ہی رہے ادھر ادھر پھیلے رہے کچھ گروپ آ کر کے مدینہ میں آباد ہو گئے بنو کین کا بنو نذیر بنو قریدا کچھ لوگ آ کر خیبر میں آباد ہو گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پہلے مدینہ سے نکالا خیبر فتح کیا تو خیبر سے نکالا اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے ان کو پورے جزیرے سے ہی نکال دیا آپ نے حکم دیا تھا کہ سب کو جزیرہ عرب میں ایک دین ہونا چاہیے اور کوئی دین نہیں ہونا چاہیے پھر یہ ادھر ادھر گومتے رہے ان کی کبھی حکومت قائم نہیں ہوئی کبھی یہ طاقت میں نہیں آئے ہمیشہ دلیل رہے ربیع دل فرماتے دو ری بات آئی نہیں ہم نے ان پر دلت کو چسپا کر دیا ہے یہ ان سے ہٹے گی نہیں ہمیشہ دلیل رہیں گے ہر دور میں دلیل رہے پھر جناب انیس سو اٹھانوے میں برطانیہ نے ان پر حملہ کیا اور قبضہ کر لیا پھر 1306 سے لے کر 1321 تک فرانس نے ان پر قبضہ کیا رکھا پھر دوبارہ حملہ 1882 سو پندرہ میں پھر فرانس نے ان پر حملہ کیا اور پندرہ سو چالیس میں اٹلی نے ان پر حملہ کیا اٹھارہ میں روس نے ان پر حملہ کیا ہر وقت حملے ہی ہوتے رہے ان پر ہر وقت یہ دلیل خار ہی ہوتے رہے اور جب جنگیں ہوتی ہیں حملے ہوتے ہیں تو وہاں عزت کہاں رہ جاتی ہے جنگی حالات میں کھانے دانے کی قلت ہو جاتی ہے نا زلت و ذلت بھی مسلط کر دی گئی اور مسکنت مسکینی بھی ان پر مسلط کر دی گئی اے نماز حقیف اقدو وہ کتےلو اور, بھی اور جہاں بھی یہ نظر آئیں گے ان کو پکڑا جائے گا اور ان کو برے طریقے سے قتل کیا جائے گا یہ رب کے قرآن کا وعدہ ہے اور ساری تاریخ گواہ ہے کہ ان کے ساتھ ایسا ہی ہوتا رہا ہے اور پھر 1933 سے 44 تک 45 تک جرمنی کے ہٹلر نے نازیوں نے ان کو اتنا کاٹا اتنا کاٹا کہ مثال بن گئی دنیا کے لیے اس قدر ان کو کاٹا اور سمندروں میں ڈبو ڈبو کر مارا بڑے بڑے حالوں میں جمع کر کے گیس چھوڑ دی جاتی ہے سارے سباہ برباد ہو جاتی اس قدر ان کو وہاں پہ مارا لیکن اس کے بعد انہوں نے ظالموں نے کیا کیا پھر جناب دیکھا کہ اس طرح بات نہیں بنتی تو انہوں نے سازشیں شروع کی انہوں نے چار پوائنٹوں پہ کام کیا نمبر ایک اپنے لوگوں کو پڑھا لکھا کر بڑے بڑے عہدوں پہ فائز کرنا اس کے لیے جناب یہ پوپ تک بنے ہیں یہودی پوپ بن گیا عیسائیوں کا پوپ تک پہنچ گئے یہ اور پھر انیس سو ترسٹھ میں پوپ بن کر عیسائیوں کے پوپ سے انہوں نے قرارداد پاس کی کہ آج کے بعد ہم نے یہودیوں کا خون معاف کر دیا انہوں نے ہمارے اشار اسلام کو شہید کرنے کی کوشش کی تھی نا آج کے بعد ہم ان کو بری قرار دیتے اندازہ لگایا آپ جن کے نبی کا مسئلہ تھا ان کو کہا ہم معاف کرتے ہیں اور آج کے بعد ان کو بری قرار دیتے ہیں پھر بڑے بڑے عہدوں پر قائم ہوئے بڑے بڑے عہدوں کے ساتھ بڑے بڑے فیصلے ان کی پارلیمنٹوں میں جا کر کے ان سے فیصلے کروانا لوبنگ کرنا جو آج بھی ہمیں نظر آتا ہے یہ کام انہوں نے کیا نمبر دو انہوں نے میڈیا پہ قبضہ کیا فرانس پریس سے لے کر پوری دنیا کے بڑے بڑے میڈیا کے چینل ان کے پاس جہاں سے ساری خبریں چلتی افغانستان میں پچھلے مہینے ناٹو پہ حملہ ہوا تقریباً ایک سو ستائیس یا کتنے بولنے تھے گورے مارے گئے اور بہت زیادہ ٹینک اور جہاز تباہ ہوئے بہت بڑا حملہ تھا کسی نے اس کی خبر نہیں لگائی نہ لگانے دی گئی کیونکہ پریس ان کے کنٹرول میں ہے افغانستان میں جہاز گر جاتا تھا بولے نہیں بندے بچ گئے جہاز گر گیا مگر بندے بچ گئے اور ساتھ بی بی سی کہتا تھا کہ ہمیں صحیح خبر دینے کی اجازت نہیں ہے پورا میڈیا انہوں نے اپنے قبضے میں کیا نمبر تین تیسری لائن جس پہ کام کیا وہ پیسہ تھا پوری دنیا میں سودی نظام دے کر کے پیسہ اپنے ہاتھوں میں کیا اس وقت جو امریکہ کا بینک جو ان کو لون دیتا ہے وہ یہودیوں کے پاس ہے اور آئی ایم ایف کے چکر ورلڈ بینک کے چکر پوری دنیا کو کیپچر کرنا عوام کو غلام بنانا اور معاشی طور پر حکومتوں کو غلام بنانا ان کو دنیا کے چمکے دکھا کر کے دنیا کی زینت اور دنیا کے سٹیٹس دکھا کر کے میٹرو شیٹرو بناؤ اور گردن ہمارے حوالے کرو یہ کام سارے وہ کر رہے ہیں سیاسی اعتبار سے بھی انہوں نے پورے ملک میں پوری دنیا میں لوبنگ کر کے اپنی مرضی کے لوگوں کو بڑی بڑی وزارتیں اور حکومتیں دلوانا یہ کام بھی کیا اور اس کے ساتھ ہی عیسائیوں کو ساتھ ملا کر کے انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہمیں اپنے وطن میں واپس جانا ایک دفعہ سلطان عبد الحمید جو عثمانی خلیفہ تھا اس سے انہوں نے اجازت مانگی ہمیں فلسطین جانے دو انہوں نے ان کو بھگا دیا پھر انہوں نے سازش کر کے سلطنت عثمانیہ کو ختم کروایا انیس سو چوبیس میں کمال اتاسر خبیص جو ان کا بندہ تھا اس نے حکومت تک پہنچ کر اعلان کیا کہ آج کے بعد وہ خلافت اسلامیہ کا ختم کر رہے ہیں ختم کرنے کا اعلان کر رہے ہیں سلطنت عثمانیہ ختم ہوئی فورن برطانیہ نے حملہ کر کے فلسطین پہ قبضہ کر لیا اور پھر بعد میں اعلان کیا کہ اب ہم ساری دنیا کی یہودیوں کو یہاں آنے کی اجازت دیتے ہیں بلکہ ان کو لالچ دیے گئے بلکہ ان کو سہولتیں دی گئیں اور ان کو پروٹیکشن دی گئی آج بش کیا کہتا ہے آپ کا ٹرمپ اپنا امریکی سفارت خانہ قدس کے اندر کھولنے کی اس نے وعدہ کیا تھا پورا کیا تو ان کی حمایت ہے ساری دنیا کا روس بھی ان کا حمایتی ہے امریکہ بھی ان کا حمایتی ہے برطانیہ اور فرانس بھی ان کا حمایتی ہے وجہ کیا ہے وجہ یہ کہ یہ باغی لوگ ہیں ہمیشہ دیکھو جب تک ان کی حکومتیں فلسطین پر رہی اس وقت تک یہ باغی تھے اور ان کو کچلنا ضروری تھا اور جب اس علاقے میں مسلمانوں کی حکومت ہے تو ان کو اٹھانا ابھارنا تاکہ مسلمانوں کی حکومت ٹوٹے یہ ضروری ہے اس لیے ساری دنیا کے لوگوں نے ان کی مدد کی اللہ فرماتے ہیں اللہ بحبل من اللہ حبل من ماقان حبل مناس وزور بط علیہ المسکانہ اللہ فرماتے ہیں ان پر ضلع مسلط کر دی گی جہاں بھی ہو مگر اللہ کی رسی کے ساتھ اور انسانوں کی رسی کے ساتھ کیا مطلب کہ اگر اللہ کی تاج کریں گے تو اللہ ان کی مدد کرے گا تو ذلت ہٹ جائے گی یا دنیا والے ان کی مدد کریں گے تو وقتی طور پر ان کی ذلت کم ہوگی آج دنیا والے ان کی مدد کر رہے ہیں اور کافر تو کافر کئی ان کے مسلمان حکمران جو ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں وہ بھی ان کی مدد کر رہے ہیں آج اس وجہ سے وہ شیر ہے ورنہ ہمیشہ سے دلیل رہے پٹتے رہے یہی ان کا مقدر ہے اور میرے رب کا وعدہ سچا ہے اللہ تبارہ کو وہ تعالیٰ حضرت عیسا کو بھیجے گا دجال کے ساتھ یہودی ہوں گے اور ان کا مقابلہ کیا جائے گا فرمایا جب مسلمان لڑائی کریں گے تو ہر پتھر اور درخت بول بول کر کہے گا تال مسلم ہاد یہودی ورائی الورا اے میرے پیچھے یہودی چھپا ہوا آؤ اور اس کو کاٹ دو درخت بولے گا الغرکت گرکت کا درخت نہیں بولے گا يحود یہودیوں کا درخت ہے یہ نہیں بولے گا اور وہ بے شمار گرکت کو وہاں لگا رہے ہیں اپنے علاقے میں اپنے درخت کو تاکہ یہ نہ بولے تو اللہ تبارک تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے ان کی پٹائی کو کافی وقت ہو گیا ہے ان شاء اللہ جیسے ذلیل ہو کر رشیا افغانستان سے نکلا اور ٹوٹا جیسے امریکہ زخم چاٹ رہا ہے اور بھاگ رہے جب ان کے ہواری اور مددگار کمزور ہوں گے تو انشاءاللہ اللہ اب ان کی پٹائی پہلے تو عیسائی بھی کرتے رہے اور دوسرے تیسرے بھی اب امیدوار صرف مسلمان ہی ہے اور کوئی ہے ہی نہیں باقی تو ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں ان ان کی پٹائی کا وقت ہے میرا رب کا قرآن سچا رب کا لسن قیام قیامت تک ان پر اللہ سے بندے مسلط کرتا رہے گا مَن سو عذاب جو ان کو برا عذاب دیں گے انبک <رَحِم> یہ دن آئیں گے انشاءاللہ لیکن کام یہ وہ کرے گا جس کی تیاری ہوگی جس کی تیاری نہیں ہوگی وہ یہ کام نہیں کرے گا انشاءاللہ سی پیک بننے کے ساتھ ہی ڈالر کا تیا پاچا ہو جانا ہے انشاءاللہ تجارت شروع ہو جانے سونے چاندی میں اور اس کے ساتھ ہی دڑام سے ان کی عمارت نیچے آ یہ کنگلے ہو جانے انہوں نے اپنے اتنے اخراجات بنائے ہوئے ہیں انہوں نے اپنے وزن سے گر جانا یہ برداشت نہیں کر سکیں گے یہ میرے تیرے پیسے سے جی رہے ہیں ان کی معیشت گر جائے گی اور اس کے بعد انشاءاللہ وہ دن اللہ دکھائے گا کہ درخت اور پتھر بول بول کر کہیں گے کہ ہمارے پیچھے یہ ہے اس کو قتل کر تو ہمیں ایک تو یہ معلومات ہونی چاہیے دوسرا ان کے ان بری خصرتوں سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے رب الجلال اور اس کے رسول کی تعداد کرنی چاہیے اور تیسری بات یہ کہ جو آنے والے دن ہیں ان کے لیے ہمیں اپنے آپ کو تیار کرنا چاہیے اللہ تبارہ و اطارا عمل کی توفیق اطاف رما وامہ علیہ